اب آپ اس مبارک سلسلے کا ستائیسواں حلقہ سماج فرمائیں بنو ہو بنو سکیف جو تھے بھاگ گئے مالک اپنے آؤف نے لیہ کے لیہ ایک بستی تھی اس میں اس کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا اس نے جا کر فوراً اس قلعے میں پناہ لے لی اور وہیں اس نے پھر کوشش کی کہ سب لوگوں کو جمع کرے کیوں بھاگ گئے ہو ان کے ساتھ تو کوئی لشکر ہے ان کا لشکر نہیں ہم نے تو دیکھا لاکھوں کی تعداد میں گھوڑوں پہ لشکر تھا اور سب کے سفید کپڑے سب کی سفید لباس سفید وردی سفید گھوڑے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن بہرحال لشکر کو جمع کرو گھبرانے کی بات نہیں ہے پہلے وہ بھاگ گئے اب ہم بھاگ گئے چلو طائف کے قلعوں کے اندر محاصر ہو جاؤ بند ہو جاؤ اب ہم لڑیں گے چلو آئیں گے مسلمان لیکن اب ہم طائف میں قلعوں کے اندر بند ہو کے لڑیں گے اب ہم میدان میں نہیں لگتے اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ سارے بھاگ گئے اب جب مسلمانوں نے ان کو سنبھالا بالغ غنیمت کو جمع کیا تو چوبیس ہزار تو وہ جناب اونٹ چھوڑ گئے چالیس ہزار بکری چھوڑ گئے تین ہزار عورتیں چھوڑ گئے اور پتہ نہیں کتنا سونا چاندی امبال سارا مال غنیمت جمع کر کے حضور نے فرمایا واپس چلو اور جیرانہ کی طرف بڑھو جسے آج کل آپ بڑا عمرہ کہتے ہیں اس جیرانہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہاں حضور نے آ کر اپنا کیمپ لگا دیا اور انتظار کیا کہ بھی انتظار جب سالہ لشکر جمع ہو گیا اب حضور نے حکم دیا کہ طائف پہ حملہ جب تائف جا کر محاصرہ کیا وہ تو قلعے بند ہو گئے مسلمان باہر بیٹھے وہ, وہ پہلا موقع ہے جہاں مسلمانوں نے دباب دباب کہتے تھے دبا کہتے تھے کہ وہ ایک لکڑی کا بہت بڑا ایسے کمرہ بنا لیتے آگے اس کے بڑا موٹا قسم کا چمڑا لگا دیتے اور اس کو پانی کے ساتھ تر رکھتے اتنا بڑا ہوتا تھا وہ یعنی لکڑی کا کمرہ بنا ہوا جس کے اندر سو آدمی تقریباً بیٹھ جائے اور پیچھے سے اس کو دھکیلا جاتا تھا نیچے اس کے ویل لگائے جاتے تھے کبھی دھکیلتے لے جاؤ اگر دشمن تیر برسا تو تیر لگتا نہیں کہ آگے اتنا موٹا چمڑا ہے کہ تیر کو نہیں کاٹ سکتا اور اگر وہ آگ پھینکے تو وہ پانی مار رہے ہیں اندر سے بھیگا ہوا ہے آگ بھی نہیں لگتی تو جب وہ قریب آ جائیں گے قلعے کے دیواروں کے تو اب پیچھے اندر سو آدمی چھپا ہوا ہے وہ موقع دیکھ کر پھر قلعے کی دیوار کو توڑتا ہے اس کی پناہ میں تو یہ سب سے پہلے دبابات استعمال ہوئے لیکن بلو شکیف بھی سمجھدار تھے انہوں نے کہا تیر بھی کام نہیں کر رہے نیری بھی کام نہیں کر رہے آگ بھی کام نہیں کر رہی انہوں نے کہا آنے دو دبابات کو جب دبابات قریب ہے انہیں پتھر مارنے شروع کر اور پتھر سے تو خرچ تو ان کا ہوتا نہیں تھا پتھر سے تھی جی نکلا گیا دباپ ٹوٹ گئے اور مسلمانوں کو پھر پیچھے ہٹ اب آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن نتیجہ کوئی ہے حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ سوار ہو کر ان کے قلعے کی دیواروں کے ساتھ چلے جاتے اور کہتے بھائی وہ بار نہیں او بنو سکی بڑے بہادر بنتے ہو نکلو میدان میں اب جناب حضرت خالد دعوت دے رہے ہیں پکار رہے ہیں بھی باہر آؤ مقابلہ کرو نکلو کون ہے میرے میں اب دیا نے کہا خالد ایک سال تک دعوت دیتے رہو ہم نکلتے نہیں ہیں مقابلے پر ہم جانتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو ہمیں پتہ ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو تم کیا کرنا چاہتے ہو کہ ہمارے کم سے کم ایک دو بڑے تو نکلیں کسی طرح ہم نہیں نکلتے اور ہمارے پاس سب کچھ ہے دو سال تک بیٹھے رہو ہمیں کیا کر سکتے ہم باہر نہیں لڑیں ابھی کیا, کیا کریں باہر نکلتے نہیں دیوار ہم توڑ نہیں سکتے اسی اسراہ میں ابھی مہجن سکفی اور حضرت عمر کی آپس میں بات ہو حضرت عمر نے کہا کہ کیا فرارون بزدل چوہے کی طرح بلوں میں چھپے ہوئے اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بڑے شیر ہیں اور شیر میدانوں میں آگے لڑتا ہے یہ تو چوہے کا کام ہے کہ بل میں گھس گیا ادھر سے نکل جاؤ ادھر سے نکل جاؤ یہ کوئی بہادری ہے اس نے کہا عمر تم ہمیں جتنی غیرت دلاؤ نا ہم نہیں نکلیں گے اس نے کہا نہ نکلو ہم بھی دو سال نہیں چھوڑیں گے ہم بھی بیٹھے رہیں گے دو سال ڈیرا لگا کے یہاں بیٹھے رہیں گے کبھی تو نکلو گے نا حضور نے حضرت ابو بکر کو بلایا فرمایا ابو اپنے سہابہ میں اعلان کرو رہی واپس آؤ تائ فتح نہیں قائف ہم فتح نہیں کر فتہ جماعت آیا انہوں کہ نے کہا اللہ نے کہہ دیا بہ خلم تک بروا اور ایک ایسی علاقہ ہوگا ایسی جماعت کی جس پر تم آپ قادر نہیں ہوں گے آپ فتح نہیں کر سکیں گے مجھے بھائی کے ذریعے خبر دے دی کہ ہم نہیں پتہ کر سکتے حضرت بکرائے تمہارے لڑے تھے ابھی میں جن سے دور دور سے وہ ادھر سے اوپر سے کھیلے تھے کھڑے ہو کے بات کرے یہ نیچے تھے گھوڑے پہ کڑے ہو کے بعد نے کہا جھگڑا نہ کرو رسول اللہ عب حضور نے حکم دے دیا ہے کہ واپس ان کو کیوں انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ یہ فتح نہیں ہو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس یہ جی تشریف لائے اور جیر میں میرے مدنی پاک نے دس دن تک انتظار فرمایا کہ شاید وہ والے وہ بنو سکیف شاید ولاؤٹ آئے شاید ان میں کوئی عقل آ جائے شاید ان میں کوئی رجل رشید پیدا ہو جائے ان کو سمجھا دے لیکن دس دن کی اقتدار کے بعد جب کوئی نہ آیا حضور نے حکم دیا امبالی گڑی میں تقسیم کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا سال ہے جس میں معلفت القلوب معلف القلوب کا معنی یہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے اسلام لائے تھے نا ان کو حضور نے زیادہ مال دیا تھا کہ ان کی طرح دلجوئی ہو جائے ان کی حمد بندے کہ یار ہمیں اسلام میں دونوں فائدے ہو گئے نا اسلام بھی ملا خدا بھی ملا دنیا بھی مل گئی تو حضور نے حکم دیا ابو سفیان آئے حضور نے فرمایا ایک سو اونٹ اور ایک سو او سونا ابو سفیان کو دیا جائے تو اس نے کہا والے یہ معاویہ یا رسول اللہ یہ تو آپ نے دیا میرا بیٹا بھی تو ہے نا وہ آ اس کو بھی تو دے نا حضور نے فرمایا ابن ہی تو اوکے بیٹے کو بھی ایک اونٹ اور ایک سو اوکے کہ فرمایا اس کو بھی ایک سو اونٹ دے دو اور ایک سو اوکے سونا دے دو جب سارا سونا اکٹھا کیا کہ حضور نے فرمایا لے جاؤ کہا حضور کسی کو حکم نے مجھے اٹھا کے خیمے تک تو لے جا فرمایا نہیں اٹھانا تمہیں ہوگا جب تمہیں دنیا کی اتنی محبت ہے تو اس کو اٹھاؤ خود اب ابو سفیان اٹھا رہا ہے تین سو اوکیا سونا اٹھانا تو نہیں ہوتا نا اب جناب اٹھاتا ہے گر جاتا ہے اٹھاتا فضح کا رسول ہنس رہے ہیں کہ دیکھو، کیسے دنیا کی محبت ہے ان کے دلوں؟ حضور نے آ کرا ابن حابس کو بھی ایک سو اونٹ سفان اپنے کے کافر ہیں اس نے تین ہزار آدمی کو ہتھیار دیا تھا نے اس کو بھی ایک سو اونٹ یہ اسابل میں پھر اس کے بعد ایک آرابی آیا اس نے کہا حضور مجھے دے آپ نے منا اس کو اتنی ایک سو بکری دے دو کہا ایک سو بکری آپ نے کہا ہاں اچھا ساری میری ہوگی وہ تو سا بھی کہتے ہیں کہ وہ آرابی بکریاں جب ہم نے دی نا پھر پیچھے دیکھے کوئی آ تو نہیں رہا چھیننے کے لیے مذاق تو نہیں کی گئی میرے ساری بدو تھا نا جنگل کا بیشارت. تھوڑا دور آگے بکریاں لے جا پھر کھڑا ہو کے دیکھے کوئی آ تو نہیں رہا پھر چھین لیں گے جب تسلی ہو گئی تو بھاگا اپنی قوم کے پاس آیا کنگا اجیب اجیبو رسول اللہ ہو باغ بے وقوف نہ بنو اسلام بھی ملتا ہے بکریاں بھی ملتی ہیں چلو مسلمان ہو جاؤ ساری قوم کو لے کے آیا سب کے سب مسلمان سب اسلام نے کہا تو دو, دو فائدے ہو رہے ہیں مال بھی مل رہا ہے اسی اسنا قیدیوں میں, میں جب عورتیں پکڑی گئی تھیں کیونکہ تین ہزار تو عورت تھی نا ان قیدیوں میں ایک اور شور مچا رہی ہے فاتونی برسول فاتونی برسور اللہ جلدی کرو مجھے حضور کے پاس ہے نا اخت رسول اللہ اخت رسول, رسول اللہ میں تو حضور کی بہن ہوں مجھے تم نے گرفتار کیا ہوا ہے کون ہے مجھے گرفتار کرنے والا صحابہ کہتے ہیں اللہ ہمارا النبی حضور کی کوئی بہن نہیں اس نے کہا اخت رسول اللہ میں حضور کی بہن ہوں انا اخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے چلو اپنے نبی کے پاس کہتے ہیں حران ہو گئے ساٹھ سال پینسٹھ سال کی بوڑھی عورت ہے اور کہتی ہے میں حضور کی بہن ہوں حضور کے سامنے جب آئے تو حضور نے فرمایا من نندی اس نے کہا اما عرفتنی یا رسول اللہ حضور آپ نے مجھے نہیں پہچانا آپ نے فرمایا نہیں ارف تو کے کہنے لگی حضور آپ نے مجھے نہیں پہچانا ابھی تک تو مجھے وہ یاد ہے کہ آپ نے اپنے دانتوں سے مجھے یہاں نشان لگایا تھا ابھی تک تو نشان ہی کھڑا ہے میں آپ کو کندھے پہ اٹھاتی تھی حضور آپ نے مجھے دانتوں سے پکڑ لیا تھا میری بوٹی نکال لی تھی نے میں انت شیما بنت ہارت بنت حلیم سادیا تم شیما حضور کا شیما ہوں آپ نے پھر میں ہادی بنت اختی اختی من ندا یہ واقعی میری بہن ہے میرے اس کی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے پکام رسول حضور کھڑے ہو فرمایا چھوڑ دو اس کو اور جتنا اس کا مال ہے اس کا سامان ہے اس کا گھر ہے سب واپس کر سب کا سب واپس کر دے صحابہ نے کہا حضور ہمیں جو غلام ملے ہیں وہ بھی تو قبیلہ بنو بنوسات کے ہیں جب یہ آپ کی بہن ہے تو ہم آپ کی بہن کے قبیلے کو غلام بنا سکتے ہیں سب نے بنو سات کو چھوڑ دو شہم سب کو لے چلو میں کہا حضور اب کہاں لے جاؤں مجھے کلمہ تو پڑھا دیں میں کلمہ تو پڑھ لوں کم از کم جنت میں جانے کے حقدار تو بن جاؤں محمد مصطفیٰ اسلمت شیما بی بی شیما مسلمان ہو گئی سارے قبیلے کے بندے لے کے جا رہی ہے دیکھتے کہتے دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ حضور میرے بھائی ہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں میرے دودھ پیتے بھائی ہیں آج دیکھیں کیسا حضور نے مجھ پہ کرم اور احسان فرمایا اسی طریقے سے ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ ابدی علی نے ایک وفد بھیجا بنو ثقیف نے جی میں حضور کی خدمت میں ان نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے آپ سے جنگ کی آپ سے لڑائی کی اللہ نے آپ کی مدد کی اور لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا رہے گا آپ سارا علاقہ تو فتح ہو چکا ہے ہمارے مال بھی گئے بیوی بچے بھی گئے ان کے بعد پھر ہم نے زندہ رہ گیا آخر کیا کریں گے ادور نے فرمایا اچھا کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا ادور ہمارا مال اور عورتیں واپس کرتے ہیں فرمایا دیکھو دو باتیں ہیں ایک بات چن لو امال ام النساء اطفال مال واپس لینا ہے تو بات کرو یا پھر عورتیں اور بچے اپنے لے لو انہوں نے کہا رسول اللہ مال کو چھوڑو مال تو ہم پھر بھی کما لیں گے ہمیں ہماری عورتیں اور بچے واپس گا لو ہم اپنے حکم دیا صحابہ کو سب واپس کرو بھائی اب یہ گئے ہیں مانگنے آ گئے آپ نے فرمایا کہ بنو سقیف تمہیں اتنا ہوش بھی نہیں آیا کہ میں دس دن یہاں بیٹھا ہوا ہوں میں نے دس دن تک مال غنیب تقسیم نہیں کیا تمہیں اتنی عقل نہیں آیا بدبختوں کے پہلے آ جاؤ تو میں مال بھی تمہیں واپس دے دوں ان نے کہا حضور بہرحال اب آپ کے ہمارے درمیان میں جنگ تھی وہ جب چلے گئے تو حضور نے دعا کی فرمے سقیفاً الى الاسلام یا اللہ ثقیف کو میرے پاس لیا اور اسلام کی ہدایت بھی نصیب کر دی اتنا بڑا جنگجو کبیلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جے جی رانا میں اتنے دن قیام کرنے کے بعد پھر آپ نے عمرہ فرمایا اور تمام نظام جو تھا وہ تاب ابن اسید کو دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف لوٹے اور اپنے مسعد سکفی جو تھا جو اصل سردار تھا بنو سکیف کا وہ شام سے لوٹا اسے پتہ چلا کہ یہ ہو گیا ہے وہ طائف نہیں کیا جادی سیدھا ودینے میں آ گیا اس نے کہا حضور اسلم میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں مجھے سمجھ لیا آپ سچے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد رکا حضور مجھے اجازت دیں ادعو قومی ادل اسلام میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا زن فخلوکروا تم اسلام کی بات کرو گے تمہاری قوم تمہیں قتل کر دے گی حضرت حضور اجازت دیں میں قوم کو دعوت دے نے کہا فخلوک تمہیں قتل کر دیں گے حضرت ہادور آپ اجازت تو دیں میں اپنی قوم کو جانتا ہوں میں ان کو کم از کم اسلام کی دعوت تو دوں انہوں نے فرمایا فخت کا یا عروا تمہیں قتل کر دیں گے کوئی بات اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو اب جناب جب واپس آئے تو یہ بنو شکیف جو تھے یہ ازا کی پوجا نہیں یہ لات کی پوجا کرتے تھے اس کو کہتے تھے ربا جب باہر سے آتے تھے تو پہلے ربا کے پاس جاتے تھے وہاں سلام پڑھتے تھے اور اس کا چومی چاٹی کرنے کے بعد پھر گھر میں جاتے تھے تو اب ارب اپنے مسعود جو آیا تو جناب پوری کاف ڈھول تماشے استقبال ہار بار ان کا سردار تھا آ رہا تھا خوشی کی لیکن وہ ربہ کے پاس جانے کے بجائے گھر چلا گیا اب ساری قوم پریشان کری وہ کہتے ہیں جی بات ہے باد بھائی لا ربہ باد بھائی ربہ ربا کو کیا ہو گیا ربا کے پاس نہیں کیا ربہ کے پاس نہیں کیا کہا پتہ نہیں تھکا ہوا ہوگا کو صبر تو کرو جب صبح کا وقت آیا تو اروا کہتے ہیں مجھ سے صبر نہ ہو سکا فسائت والا فل بھائی میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گیا ان کہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے نا مجھے اللہ اکبر اللہ اکبر قوم حیران عروا عروا تبر مسود اسلم اسلم اسلم بھاگے آئے دیکھا تو آب ازان شدو اللہ ایل اللہ اللہ نے تینوں کی پوچھاڑ کر دی وہیں چاہیے اور حضور پاک نے جو فرمایا تھا کہ تیری قوم تجھے قتل کر دے گی وہ بات بھی حضور کی سچی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انتظار میں ہیں خدا کی شان ہے کہ پھر پنور سکیف نے سوچا اور مالک اپنے اوف جو تھا وہ اپنے حصے سے نکلا سیدھا مدی پہنچا اسلام ان کو پتہ چلا کہ اروا بھی مسلمان ہو گیا مالک اپنے اوف بھی مسلمان ہو گیا ہمارے سردار بڑے بڑے سارے مسلمان ہو گئے بھائی اس کا مطلب ہے اسلام سچا دین ہے ہم اپنا مفد بھیجتے ہیں لیکن ہم مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن حضور کے ساتھ کچھ شرطیں کریں گے تاکہ بالکل بھی ہم کمزور ثابت نہ ہو یعنی کچھ شروط کے ساتھ آ گیا وہ ہزم ہاں بھائی کہ اب کیا کہتے ہو ان نے کہا حضور ہم اسلام لانے کے لیے آئے ہیں لیکن ہماری ایک شرط ہے حضور نے فرمایا وہ کیا شرط ہے انہوں نے کہا حضور آپ کو پتا ہے کہ ہم بڑے قبیلے کے لوگ ہیں اور بڑے طاقتور لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں ہم زنا نہیں چھوڑیں گے حضور نے فرمایا ہندی لاک میں کبھی قبول نہیں کر سکتا زنا کو اللہ نے حرام کر دیا ہے یہ اچھا اسلام ہے کہ میں اسلام تو تمہارا قبول کر لوں تمہیں اجازت دے دوں کہ دن آ کرتے رہو انہوں نے کہا اچھا حضور ہمیں پھر سوچنے دیں سوچ کے دوسرے دن آ گئے نے کہا ٹھیک ہے حضور دن آ نہیں کریں گے لیکن مہربانی کریں کم سے کم شراب تو چھٹی دے دیں وہ تو پیتے نہیں پیترے اللہ میں تو اللہ کے حدود کو نہیں توڑ سکتا میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے آکام کا پابند ہوں یہ کون سا اسلام ہے جس میں شراب پینے کی اجازت دے دی جائے چاچہ حضور پھر سوچنے دیں. پھر تیسرے دن آ گیا کہا کہ اچھا حضور دیکھیں ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اسلام بھی لاتے ہیں لیکن رنا بھی نہیں کریں گے شراب بھی نہیں پی مہربانی کرو سود والے براد ختم نہ کریں ربا جو ہے نا ہمارا بہت پیسہ پھنسا ہوا ہے اور پھر وہ اتنا پیسہ ہمارا رک جائے گا اور آئندہ کے لیے ساکھ ہماری ختم ہو جائے گی جیسے آج مسلمان ڈرتے ہیں نا جی کہ اگر ہم نے سود کو حرام کر دیا پاکستان میں یہی بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے نا کہ جی ہو اچھا باہر کے ملک میں کیا کہیں گے کہ ایک بڑی ذمہ دار شخصیت نے یہاں مکہ مکرمہ میں کہا کہ مکی صاحب آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ واقعی سود اللہ کے ساتھ جنگ ہے واقعی سود جو ہے حرب ہے واقعی سود جو ہے یہ حرام ہے لیکن ہم تو مجبور ہیں کہ جو ہم نے ورلڈ بینک سے آئی ایم ایف سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے قرضے لیے ہوئے ہیں جب ہم ان کو کہیں گے کہ ہم سود نہیں دیتے تو ہماری حیثیت کیا ہوگی کہا جی آپ تو ویسے بے وقوف ہیں گھبرا رہے ہیں انہوں نے کہا جی وہ کیسے انہوں نے کہا جی یہ فریسلر ترمیم اور یہ سارے قوانین جن کے تابے ان نے اسلح دینے بند کر دیے امدادیں بند کر دی کیونکہ جی ہماری پارلیمنٹ میں ایک کارکون نے ایک رکن اسمبلی نے ایک ترمیم پیش کی تھی منظور ہو گئی وہ کہتے ہیں جناب یعنی صدر صدر جو ہے وہ کہتا ہے جی میں چاہتا ہوں میں جانتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جہازوں کے پیسے ٹھیک ہیں جہاز ہم نے آپ کو بیچے تھے پیسے ہم نے آپ سے لیے تھے جہاز ہمارے پاس کھڑے ہیں اس جگہ کا کرایہ بھی ہم لے رہے ہیں واقعی آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے لیکن ہم کیا کریں کہ اسمبلی میں ایک قانون پاس ہو چکا ہے اس کے کتابیں ہم آپ کو دے نہیں سکتے ہم اس قانون کے آگے مجبور ہیں اس میں ترمیم کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے میں نے کہا جی اگر وہ اپنے ایک رکن اسمبلی کی پیش کردہ ترمیم منظور کرانے کے بعد یہ حق رکھتے ہیں کہ پیسے بھی کھا جاؤ جہاز بھی پی جاؤ کرایہ بھی لیتے رہو کھڑے بھی تمہارے ملک میں رہے تم بھی کہتے جی ہمارے اسلام نے فیصلہ کر دیا ہے آرام نہیں دیتے ہماری بھی اسمبلی کا فیصلہ ہماری پارلیمنٹ نے پاس کر دیا اسلام علیکم میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کا پیسہ واپس ہو رہا کیا کریں اسمبلی نے پاس کر دی تو حل ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی قوت و توفیق اور ایمان بھی تو ہو نا اصل بات تو وہی ہے کہ ایمان ہو تو باہر حال انہیں کا جی رہے نے فرمایا نہیں ایسا اسلام ہم قبول نہیں کرتے جس میری باہر نے کہا چاہ جی پھر سوچنا چوتھے دن پھر آ گئے انہوں نے کہا حضور چلو ہم زنا بھی نہیں کریں گے شراب بھی نہیں پئیں گے سود بھی نہیں لیں گے لیکن ایک مہربانی کریں وہ ہماری ربہ جو ہے نا ہمارا بد جو ہے جس کی ہم پوجا کریں اس کو نہ توڑیں بس اتنا مہربانی اتنا رعایت ہماری کر دیں آپ کہ اس کو ہمارا جو وہ روزہ ہے نا وہ رہے تو ہمارا اڈا جو ہے نا وہاں آخر ہم پھر قوالی کہاں کریں گے پھر ہم حجرا مجرا رونا کو ملا کہاں جی کریں گے اگر یہ بھی اجڑ گیا بات تو جد میں تھوڑی کرنے دیں گے آپ گوالے اس کے لیے بھی تو ہمیں کوئی مقام چاہیے نا حضور نے فرمایا لا اقبل میں یہ بھی قبول نہیں کر سکتا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے غیر اللہ کی پرستش اس کو بٹانے کے لیے اور میں کہوں کہ تمہاری ربہ رہ جائے انہوں نے کہا اچھا حضور پھر سوچ تم جاؤ سوچو پھر آ پانچ دن کے بعد حضور نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا حضور ایسا کریں کہ ہم ربا کو نہیں توڑیں گے دیکھنا ہم چلو کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں مسلمان بھی ہو جاتے ہیں ہم اس کو نہیں توڑیں گے اور آپ اگر توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دے اور جو آدمی توڑے گا اگر تو اس کو کچھ ہو گیا پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں پھر یہ نہ کہنا کہ آپ کی شادی شادی بھرو نہیں کوئی فکر نہ کرو آپ تو تمہیں ذمہ دار نہیں ہیں حضور پاک نے فرمایا کہ جاؤ اپنی قوم کو کہو ہم قبل کرتے ہیں حضور نے حضرت امربنس کو بھیجا کہ ان کے ساتھ جاؤ ربا کو توڑو اور سب قوم اگر کرے تو بیا الاسلام لے لو اب یہ راستے میں پھر جناب مشورے میں لگ گئے انہوں نے کہا ایک بات سن ایسا کرتے ہیں کہ امرآض جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس کو عزت کے ساتھ لے جاؤ یہ جب ربا کو توڑے نا دو دن صبر کرو اگر اس کو کچھ ہو گیا ہم مسلمان نہیں ہوں گے پھر تو ہماری ربا ٹھیک ہے ہم دوبارہ اس کو بنا لیں گے کیا ہے خدا ٹوٹ گیا پھر بنا لیں گے بناتے پہلے بھی تو ہم نے بنایا تھا نا ہم ایک دفعہ پھر بنا لیں گے کیا فرق پڑتا ہے اور اگر اس کو کچھ نہ ہوا نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں بے وقوفی کرتے رہے ہیں کیونکہ اگر اس میں کچھ زور ہو تو اپنے توڑنے والے کا بھی کچھ نہ بگاڑ سکے تو ہماری کیا مدد کرے گی میں کہا ان کا دل میں چھپاؤ یہ بات کسی کو نہیں کہیں حضرت عمر ابن لاس آئے جناب لیا کلاڑا کھڑے ٹوٹے ٹکڑے کر کر کے مٹی وٹی ساری اٹھا کے پہن کسی کرتی دو دن گزر گئے کچھ نہیں وہ آگے جی اب ہمیں پتہ لگ گیا اسلام سچا مذہب ہے اب صحیح مسلمان ہو ہے سب کے سب اسلام لے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول فرما لیا اب اس کے بعد نو ہجری جو ہے یہ عام الوف ہے کہ پھر جناب وفد کے وفد جس کو قرآن کہتے ولفت سید خلون اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا اور ہر طرف سے فوجیں کی فوجیں آ رہی ہیں سب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں زندگی باقی تو بات باقی والله تعالی اعلم و اله و اتم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين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 إنفروا خفافاً وسقالاً وجاهدوا بأنوالكم وأنفسكم في سبيل الله ظالكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان أرضاً قريباً وصفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة صدق الله قال رسول اللہ اللہ برادران اسلام واجب الحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوان سلسلہ درو سے سیرت نبویہ اللہ صاحب حسلاۃ و میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ولادت باسعادت مبارک سے لے کر فتح خیبر اس کے بعد فتح مکہ اور اس کے بعد قضبۂ حنین قصب حنین سے واپسی مدینہ منورہ اور پھر اس کے بعد بنو سقیف اور بنو حوازن کے وفد کا آنا اور اسلام لے آنا اب اس کے بعد نو ہجری جو ہے اس کو اصحاب سیر اور اصحاب تاریخ جو ہیں وہ کہتے ہیں عام الود کہ اس سال میں حضور کی خدمت میں بڑے وفد آئے اور یہی وہ سال مبارک ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اہل روم کے ساتھ مقابلے کا جیسا کہ آپ لوگوں پہ الحمدللہ واضح ہے کہ اس دور میں یہ دو ہی بڑی طاقتیں تھیں جنہیں آپ سپر پاور کہہ سکتے ہیں ایک فارس اور ایک روم باقی بڑے بڑے قبائل تھے جیسے بنی حوازن تھے بنی ثقیف تھے بڑے بڑے قبائل تھے قریش تھے یمن میں قبائل تھے بحرین میں عمان میں لیکن جو سب سے بڑی طاقتیں تھیں وہ یہ دو تھیں موجودہ مصطلحات اور اصطلاحات کے دور میں یعنی جو سپر پاور تھیں وہی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ روم کے ساتھ ان کو دعوت دی جائے اور اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو الحمدللہ اور اگر اسلام قبول نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا جائے اس کے پس منظر میں یعنی ایک بات تھی بات یہ تھی کہ اللہ کی رحمت سے اب جزیرت العرب تو تقریبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرما لیا تو دشمنوں کو ایک موقع ملتا تھا کہ شاید اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرب کے لیے ہیں عرب میں پیدا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم یہی دیا ہے اندر شیرتک الاقربین کہ اپنے اپنے قریبی اور قبائل رہے ہیں رشتہ دار جو ہیں ان کو آپ ڈرائیں تو بس وہ عرب کے لیے نبی تھے یعنی وہ اجم کے لیے یا پورے عالم کے لیے نبی نہیں تھے تو یہ ایک بہت بڑا دھوکھا تھا حالانکہ اللہ پاک نے تو آپ کو مبوس فرمایا پورے عالم کے لیے بولیا آئیو الناس انی رسول اللہ کم جمیا پوار صلاح کا اللہ رحمت اللہ اور کہیں فرمایا کافت اللہ سے بشیر امیرا کہیں فرمایا تمدر ام ومن ہُلحا یا علیہم تو یہ تو سارے خطاب قرآن میں عام تھے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضور کی زندگی میں غیر عرب کے ساتھ بھی تو کوئی معاملہ ہو جائے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزل روم کا ارادہ فرمایا اب روم کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی اور اسی کو غزوائے تبوک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے چونکہ یہ واقعہ تبوک میں پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حضور کی سیرت طیبہ میں یہ دو مقامات ہیں جس میں حضور نے اعلان کیا باقاعدہ ایک غزبائے خیبر اور ایک غزب تبوک ورنہ حضور پاک پہلے اعلان نہیں فرماتے تھے جیسے آپ سیرت میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوری آپ بات کو چھپاتے تھے اور توری سے کام لیتے تھے کہ بس جہاد پہ جانا ہے کہاں جانا ہے یہ بات واضح نہیں کرتے اور یہی حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی دیا ہے بالکتمان کہ تم لوگ اپنے مسائل جو ہے رازداری کے ساتھ طے کیا کرو یہ نہیں کہ بات کرنے سے پہلے شور کر دیا تو اس میں آدمی ناکام ہو جاتا انتہائی رازداری کے ساتھ آدمی اپنے معاملات تاکہ اگر اللہ کامیابی فرما دے الحمدللہ اگر خدا نہ خاصہ کامیابی نہ ہو تو آدمی کو رسوائی تو نہیں ہوتی اگر آدمی سارے جہان میں کہہ دے میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں نہ ہو سکے تو سب کے سامنے پھر آدمی کی ایک رسوائی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات کو انتہائی کی کے ساتھ سر انجام دیتے تھے لیکن یہ دو ایسے مواقع ہیں ایک غزبۂ خیبر کیونکہ یہود کا مقابلہ تھا اور ایک جو کہ روم کا مقابلہ تھا تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی فوج کو اپنے صحابہ کو جان نصاروں کو اندھیرے میں رکھوں حضور نے اعلان کیا اور یہی ردو تبوک جو ہے یہ جہاں عالم اسلام کی عظمت سرکارے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان اور عظمت اسلام اور مسلمین کا باعث بنا وہاں منافقوں کے لیے بھی یہ غزوہ جو ہے ایک ضرب کاری ثابت ہے کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی ہم نے لطبوک جانا ہے اور روم کے ساتھ جہاد ہے اب جو لوگ منافق تھے وہ تو ظاہر سے اسلام لائے تھے اندر تو اسلام تھا نہیں انہوں نے کہا کمال ہے روم کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے بھائی تو اتنی بڑی طاقت ہے ان کے بعد تو دو لاکھ صرف فوج ہے علاوہ ان کی آبادی کے اور پھر وہ باقاعدہ فوج ہے منظم مرتب ٹرینڈ یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑا کے شڑا کے جوان ہیں بس پچاس سو آدمی ہیں تو بہادر ہیں بس لڑ پڑیں گے وہ تو باقاعدہ ایک نظم ہے ان کی فوج ہے ان کا بادشاہ ہے ان کے وزارت دفاع ہے ان کے جرنل ہیں ان کے کمانڈر ہیں ان کا نظم ہے کہ مسلمان ان سے کیسے لڑیں گے آپ وہ ظاہر یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ ہم نہیں جاتے لہذا وہ بہانے بنائے حضور کی خدمت پہ آ جائیں رسول اللہ ہمیں تو بس بڑا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ جانے کے لیے لیکن یہ مجبوری بڑی ہو حتیٰ کہ ایک شخص تھا جد بن قیس شاید آپ کو یاد ہوئی وہی آدمی تھا جو سلو حدیبیہ کے موقع پہ جب بت کا وقت آیا تو یہ اونٹ کے پیچھے چپ گیا انہوں نے بعت نہیں کی تو جد قیس جو ہے اس کو اور تو کوئی بہان نہ بنا وہ حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا یارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان فرمایا ہے روم کے خلاف جہاد کا جنگ کا اور روم جو تھے یہ بن الاسفر کہلاتے تھے اور ان کے آنکھیں جو ہے نا یہ پیلی تھیں بجائے سیاہ ہونے کے ہلکا یلو کلر تھا تو کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے کہ روم کی عورتیں جو ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور بڑا جمال ہوتا ہے اور میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میں ہر چیز سے صبر کرتا ہوں لیکن عورت سے مجھ کو صبر نہیں ہو سکتا اور اگر میں وہاں چلا گیا جنگ کے لیے اور وہاں کی خوبصورت عورتیں میرے سامنے آ گئیں میں گناہ میں مبتلا ہو گیا میرا تو دین خراب ہو گیا یہاں میں نے مدینے میں کم از کم اپنا دین تو بچایا ہوا ہے اس ڈر سے میں نہیں جاتا ورنہ میں چاہتا تو ہوں کہ میں چلوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں میرا دین اور میں فطرے میں مبتلا ہو جاؤں تو میں خیال حضور صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے نہ جاؤ اسی طرح کئی منافکون نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے بنائے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے ان واقعات کا ذکر کیا کیا فلاح مزی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا دی لیکن آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو بات کھل جاتی نا آپ کہتے کہ نہیں چلو اب آپ نے بظاہر تو اجازت دے دی ان کے بعد تو بہانہ ہاتھ آگیا کہ جی ہم نے تو اجازت نہیں ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جنگ پہ نہیں جا سکتے اللہ نے فرمایا میرا بدنی ہے جو آ کر آپ سے بہانے کر رہے ہیں نا کہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ اگر ہم طاقت رکھتے اور ہمارے پاس طاقت نہیں ہے حالات نہیں اللہ نے فرمایا اللہ یشینا فکین قاضی پونی جٹے جٹھ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تمام صحابہ سے کہ بھائی یہ غزوہ جو ہے چونکہ ایک بڑا عظیم غزوہ ہے اور اس میں ہمارا شرکت کرنا جو ہے اس کے لیے مالی طور پر بھی جہاد کرنا ہے تو کچھ چندہ جمع کیا جائے جس سے علماء نے کی سیرت سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ ایسے مواقع پر مسلمانوں کا چندہ کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی دین کے کام کے لیے چندہ کرنا یہ شریعت میں حرام نہیں بلکہ سنت ہے شرط یہ ہے کہ آگے اس کا استعمال جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کی ورنہ بات ہی چندہ کرنا عائب نہیں ہے جیسے لوگ بعض کہہ دیتے ہیں دیکھو جی مولوی مدرسوں کے لیے چندہ کرتے ہیں یتیم خانوں کے لیے یہ تو سنت رسول ہے ہاں اگر کوئی آدمی چندہ کرنے کے بعد غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے اور معلوم خیانت کرتا ہے تو الگ جرم ہے وہ تو اگر آپ ویسے بھی خیانت کریں تو جرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان فرمایا تو ایک آدمی نے ایک آرا تھا وہ اپنا بہت سارا مال لے کے آیا منافک بھی اٹھے ہوئے تو منافقوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی عجیب آدمی ہے سارے گھر کا مال اٹھا کے لے کے آگے یہ کوئی بات ہے کہ سارا گھر لٹا دو اور خود بھکھے رہ جاؤ یہ تو رہا کر رہا ہے دکھلا رہا ہے لوگوں کو میں بڑا سخیر کیا دشمن نے تو اعتراض کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے مقابلے پر دوسرا آدمی جو ہے آیا تو وہ بالکل معمولی سیکھو چیزیں ایک سا یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ تین کلو تین کلو کھجور کے چیزیں جو تھیں وہ بھی پرانی تھی کھجور ہیں وہ لے کے آیا تو منافکین نے اس پہ بھی اتراد کیا دیکھو جی بھی یہ تین کلو کھجورے کیا فائدہ دیں گے یہ بھی چندے دینے والی بات ہے اس سے تو بہتر تھا کہ نہ لے آتے یعنی مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی زیادہ دے وہ بھی قابل اعتراض اگر قابل ہے تو یہ دن عبر ابد الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ و فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے بڑا خوشی بھی ہوئی اور مجھے یقین بھی آیا کہ علی یوم نسب ابا بکر میں نے کہا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا کہ ابو بکر کسی کام میں بھی ہمیں آگے نہیں آنے دیتا لیکن آج انشاءاللہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس بہت مال ہیں میرے پاس اتفاق یہ تھا کہ جس دن حضور کے چندے کا حکم آیا تو میرے گھر میں کافی دولت حضرت سیدنا عمر علی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے مال کو تقسیم کیا آدھا گھر چھوڑ دیا آدھا لیا حضور باغ نے جب دیکھا بڑے خوش ہوئے عمر کتنا لائے گا میں نے کہا رسول اللہ کسم تو میں نے نوالی میں نے اپنے مال کو تقسیم کر دی آدھا مال تو میں نے گھر میں چھوڑا ہے اور آدھا مال جو ہے فیصب اللہ فرح رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدی کر اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ فرمائے فرمائے آباد آ یا ابا بکر ابا بکر تم کیا لایا اس نے کہا حضور جو کچھ میرے گھر میں تھا سب اٹھا حضور میں نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہوں تو پھر میں ماتا رکھتا شہر گھر میں کچھ نہیں چھوڑا کہا ہے اللہ اللہ کا نام چھوڑا ہے حضور اللہ کا نام جو چھوڑا ہے اللہ اللہ کے رسوم کا نام چھوڑا ہے باقی گھر میں کچھ رکھا نہیں ہے جب آپ نے مانگ لیا ہے تو یہ تو جمی سب کچھ جو میرے گھر میں تھا بھلے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا رحم اللہ ابا بکر ابا بکر اللہ تجھ پہ رحمت کرے بھی کون تجھ سے کون نمبر لے لیتے اب تجھ سے کون بڑے میں تو پھر بھی آدھا لے گیا نا تم تو سارا گھر اٹھا گیا لیکن اس کے باوجود بھی یہ چندہ اتنا تو نہیں تھا نا کہ جنگ کے لیے کافی ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ترغیب دی فرمایا میں یو کون ہے جو تجہیز کرے پلا جنا اس کے لیے جنت اضرت عثمان انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سو اونٹ اور بما پلان بما سامان کے خالی اونٹ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر حضور نے فرمایا منگو جے دے شل اس حضرۃ اللہ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے انہیں کہا رسول اللہ اور ایک سو اونٹ حضور نے تیسری دفعہ اعلان کیا تیسری دفعہ حضرت عثمان کھڑے ہو انہیں حضور تیسری دفعہ تیسری دفعہ میری طرف سے ایک سو اونٹ حتہ کہ بعد روایات میں ہے کہ سات مرتبہ اور بعد روایات میں ہے کہ آخر میں حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یار اللہ علیہ الفلحی میں ایک ہزار اونٹ بما سعد کے اور اس کے ساتھ سونا چاندی گھر میں جو کچھ تھا وہ بھی پیش کیا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اس کے پیسوں سے اپنے ہاتھ میں یوں ہلا رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے اور فرما بھی رہے کہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما مر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم کہ عثمان آج کے بعد تو بھائی جو کچھ بھی تم عمل کرو نا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا تمہارے لیے جنت لا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اپنے جیش کو تیار فرمایا اور سیر میں اور تباریک میں یہ بات ثابت ہے کہ اس وقت حضور کے ساتھ جانے والا لشکر جو ہے وہ تیس ہزار پر مشتمل اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی کہ تیس ہزار تیس ہزار کا لشکر جرار جو ہے وہ غزو تبوک کے ارادے سے نکلے حضور صلی اللہ علیہ و نے مدینے منورہ پر اپنی عدم موجودگی میں کیونکہ حضور تو اب تشیف لے جا رہے تھے غزبے کے لیے حضور پاک نے اپنی عدم موجودگی میں امیر بنایا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ استخلف علی مدینہ حضرت نے مدینے منورہ پر آپ کو امیر بنایا کہ میری موجود کی میں آپ یہاں امیر ہوں گے نماز معاملات نظام سب آپ کی ذمہ داری ہے ابو بکر عمر عثمان سب حضور کے ساتھ رضوان اللہ علیہ منافقین کو موقع ملا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایسا ایسا یہ کہنا شروع کر دیا اس تسکا لگاس اللہ معلوم ہوتا ہے اب تم حضور پہ بوجھ بن گئے ہو اس لیے حضور تمہیں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں دیکھو یہ موقع ہے روم کا مقابلہ ہے ابو بکر عمر عثمان سب کو تو ساتھ لے جا رہے ہیں اور آپ کو بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کے خوشانے نہ گوار گزرے حالانکہ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تکلیف سے تھی ان کو بھی ضرورت تھی اس لیے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی چھوڑ گیا لیکن حضرت علی سے صبر نہ ہو سکا آپ نے جناب سطح اٹھایا سامان اٹھایا تیاری کی اور جناب اونٹ پہ بیٹھے اور اونٹ بگایا اور پہنچ گئے حضور ابھی مدینہ کے باہر کیمپ لگا کے پورا جیش رکا ہوا تھا ابھی آپ چلے نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ آ گیا تو مادا جی آپ کہ آپ کیسے ہیں تو اس نے کہا سلح الفالی والنساء مجھے بچوں عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ اور سب بہادر آپ کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں اور میں یہاں بچوں میں رہوں تو آپ نے فرمایا ترزا انت انتمنی بے منزل من نوسا الا لا نبی آبادی آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تمہیں اس وہ مقام دے رہے ہیں جو اللہ نے ہارون کو دیا تھا کہ ہارون علیہ السلام کو مسا علیہ السلام نے کہا تھا فی قومی ان کو خلیفہ بنایا تھا تو میں تمہیں خلیفہ بنا کے اپنا جا رہا ہوں تمہارے لیے یہ کوئی معمولی مقام ہے کہ میرے اہل میں میرے بچوں میں اور اپنے بچوں میں میں تمہیں نگران بنا کے جا رہا ہوں اتنی بڑی اعزاز اتنا بڑا مقام پہ تم راضی نہیں ہو عجیب بات ہے اور دیکھیں حضور پاک نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ انت بے منزل تہ من نوسا کہ تم میرے بعد ایسی ہو جیسے موسا علیہ السلام اور ہارون لیکن ساتھ یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہارون تو نبی تھے کہیں کوئی دنیا میں کوئی بندہ کوئی فرق باطلہ کوئی قادیانی کوئی مسلم القذاب کوئی قذاب پنجاب کوئی دجال پیدا ہو کر یہ بھی نہ کہہ سکے کہ ہاں حضور کے بعد جتنا بھی ہو سکتا ہے حضور نے وہی درجہ دیا نا موسا علیہ السلام والا جو ہارون کا درجہ تھا حضور نے فرمایا لیکن یہ بات یاد رکھو لا نبی اب میرے بات نبوت نہیں تم ہارون جیسے خلیفے بنے تھے خلیفہ تو ہو لیکن نبی نہیں اچھا اسی طرح سے دیکھیں اب اتفاق کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہی وہ روایت ہے جس کو بعض ہمارے روافظ اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں جی حضور کے بعد خلیفہ تو حضرت علی ہے دیکھیں جن کو حضور نے اپنی زندگی میں مدینے میں خلیفہ بنا دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جیسے ہارون اور موسا اور ہارون اور موسا کے درمیان میں اور کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے تو نبی اور علی کے درمیان میں ہم ابو بکرو عمر عثمان کو کیسے آنے دیں تو لہذا انہوں نے اس حدیث سے بھی اپنا مستدل کیا ہے روافد نے اور شیعہ نے کہ دیکھو جی انی ان بے منظر تھے ہارون موسا اور ہارون اور موسا کے درمیان میں کوئی فاصل نہیں تو ہم آن نبی اور علی کے درمیان میں ابو بکر اور عبر عثمان کو کیسے فاصل مان لیں تو اس لیے بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنانا اپنی حیات میں آپ نے فرمایا کہ بھی مدینے میں یا میرے اہل میں یا اپنے اہل میں اگر ہارون سے تجویح دی جائے یاد رکھو تو ہارون علیہ السلام تو بڑے ہیں موسا علیہ السلام سے اور ہارون تو موسا کی جی زندگی میں فوت ہو گئے وہ تو ہارون موسا علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنے ہی نہیں اگر ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہی تشویح دینی ہے تو ہارون علیہ اسلام تو موسا علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے چلو ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ جیسے ہارون موسا کی زندگی میں تو خلیفہ بنا تھا ایک مسئلے میں اسی طرح حضرت علی کو بھی ہم مانتے ہیں کہ ایک موقع پر خلیفہ بنے تھے جیسے ہارون موسا علیہ السلام کی موت کے بعد خلیفہ نہیں بنا پھر حضرت علی کو تو بالکل خلیفہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ اس کے بعد تو ہارون ہے ہی نہیں ہارون تو پہلے فوت ہو گئے ابھی موسا علیہ السلام زندہ تھے حتیٰ کے یہود نے یہ الزام بھی لگا دیا تھا کہ ہارون علیہ السلام کو حضرت مسا علیہ السلام نے قتل کر دیا اور اللہ تبارک وطالیہ نے موجودہ کے طور پہ ہارون علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے انہوں نے کہا کہ ماں قتلنی موسا مجھے مسا علیہ السلام نے تو نہیں مارا بد ہو تو پھر جا کے ان نے مسا علیہ السلام کی جان چھوڑی تو ایسی باتوں سے خلافت نہیں ثابت ہوتی خلافت کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہوتا یاد رکھو خلافت جو ہے وہ کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہے وہ کوئی ہندومت کا دیوتا دیوی نہیں ہے نہ وہ کوئی سکھوں کا گروہ گردوارہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے بس پہشانیوں کا سجدہ اور عقیدت کافی ہو خلیفے کے لیے تو تمکن فی الارض کی ضرورت ہوتی ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات استخلفنہم فی الارض کم استخلف اللذین من قبلی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف خلیفہ خلیفہ ہم قید مانا یہ ہے کہ بھی اس کے آگے سجدہ کر لے اور اسی بات کو یاد رکھیں کہ دشمن ہر لحاظ سے حملہ آؤ یعنی آپ دیکھیں کہ قادیانی اپنی طرف سے حملہ کریں گے روافض اپنی طرف سے حملہ کریں گے لیکن جو دشمن ہے اسلام کا یہودی اور نصرانی انہوں نے ایک اور طرف سے حملہ کیا انہوں نے کہا چونکہ لفظ خلیفہ قرآن میں ایک بڑی اہمیت کا لفظ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا بنایا تھا انی جا فی سے خلیفہ یاد او تو جعلناک جا فی کا انہوں نے بتایا کیا ہے خلیفہ کا نام رکھا حجام کا جو لوگوں کے حجامتے بناتے ہیں نا اس کو خلیفہ اس کو خلیفہ کہتے ہیں تاکہ خلافت اسلامیہ کی توہین ہو سکتا انہوں نے ایک ایسے لفظ کو ایسی جگہ چسما کر دیا ہے کہ آج بھی انڈو پاک میں آپ جائیں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں پاکستان میں خلیفہ کا من یہ ہوتا ہے وہ آدمی جو حجامت وغیرہ بناتے ہیں حجام ہوتے ہیں جی خلیفے کو بلاؤ حجامت بنائے یعنی بال کاٹنے والا تاکہ وہ لبز خلیفہ جو ہے اس کی جتنی توہین ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا ان کا مقصد جو ہے کوئی نہیں ہوتا صرف یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دشمن کی ایک سازش ہوتی ہے دشمن کی ایک چال ہوتی ابھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی اراضی کے لیے جہاد کرے وہ مجاہدیں نہیں وہ تو ہے در انداز اور جو آدمی اپنا کہے کہ یہ میرا ملک ہے میرا حصہ ہے وہاں سات لاکھ آدمی رکھا ہوا ہو ہر تین آدمی پر ایک فوجی پیرے پہ, پہ کھڑا ہو وہ حقدار ہے جسے خود انداز مقصد کیا اچھا اب دیکھیں اس میں کوئی نہیں یہ نہیں ہے کہ اس وقت کوئی انڈو پاک ہے نہیں اصل بات کبر و اسلام ہے انڈو پاک کچھ نہیں یہ کیا ہے قبر و اسلام کی بات ہے اور لفظ جہاد لفظ مجاہد لفظ مجاہدین تو پورے کفر کی طاقت ایک طرف ہو گئی پورا کفر ایک طرف ہو گیا کہ ہاں دیکھیں ہم کہتے تھے کہ اسلامی بم جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اللہ کے بندے یہودی بم کیوں نہیں کہتے ہو تم نسرانی بم کیوں نہیں کہتے ہو تم ہندو بم کیوں نہیں کہتے ہو تم آخر اسلامی بم کے ساتھ کیا ہے اس میں کون سا اسلام کا کوئی اندر پن لگی ہوئی ہے باقی اس میں نہ یہودیت کی پن ہے نہ ہندو مت کی پن ہے نہ نسرانیت کی پن ہے نہ سہونیت کی پن ہے کیا بات ہے آخر؟ کچھ تو ہے نا جس کی رازداری ہے تو اس لیے بہرحال تو ہر آدمی اپنے اپنے لفظوں سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ سیدہ فاطمہ مریضہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین آپ کے اقرب ترین آدمی رشتے میں کون تھے سیدھا علی رضی اللہ تعالیٰ آدمی بات ہے کہ آپ نے انہی کوئی خلیفہ بنا اب منافقین کا کردار دیکھیں منافقین نے عبداللہ اللہ اوبئی کی ریاست میں جو منافقوں کا سردار تھا انہوں نے بھی مدینہ منورہ سے باہر نکل کے ایک کیمپ لگایا اور اپنے سارے لوگوں کو وہاں لے بظاہر یہی تاثر دیا کہ بھی حضور جو جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں لیکن ایک دو دن کیمپ لگانے کے بعد کہا کہ چلو جی واپس چلیں مدی روم سے لڑنا ہے موت کو دعوت دینے والی بات ہے یہ کوئی لڑنا ہے کوئی اخل کی بات ہے کہ تیس ہزار آدمی لے کے دو لاکھ کے اوپر مقابلے کے لیے چل پڑو اور پھر دیکھو روم والے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان نے ہم پر حملہ نہیں کیا چڑھائی نہیں کی جنگ نہیں کی یہ کون سی بات ہے کہ ہم جا کے زبردستی ان سے لڑیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت این کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے این شدت کی گرمی ہے فصل آنے کا وقت ہے سارے سال کی کمائی تو ہم مدینے والوں کو یہی کے یہی کھجوروں کے باغ ہیں اگر ہم چلے گئے تو ان کھجوروں کو کون سنبھالے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اقتصادی طور پر بھی برباد ہو جائیں اور ملے گا بھی کچھ نہیں اس لیے یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے لیا ہم تو واپس جا رہے ہیں مقصد یہ تھا کہ جب میں نکلوں گا تو بہت سارے لوگ جو ہے نکلیں گے اور اس کے بعد نہیں نکلیں گے تو چلو دل تو ٹوٹ جائے گا دیکھو نا اب ہم مقابلے پہ نکلیں پچاس آدمی بیٹھے ہیں پچیس آدمی کہیں ٹھیک ہے جی آپ جائیں ہم تو نہیں جاتے تو بارہ پچیس کا دل تو ٹوٹے گا عبداللہ ابن آپ اپنے آدمی لے کر واپس مدینہ چڑھا گیا انہوں نے کہا میں نہیں جاتا ٹھیک ہے نہ جا کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو پیچھے رہنا نہیں چاہتے تھے لیکن حالات کی بنا پر پیچھے رہ گئے ان میں ایک تھے ابا خیتم ان میں بارہ صحابہ تھے وہ حالانکہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم پیچھے رہیں لیکن اتفاق بال نے کہا اچھا جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قافلہ چلے گا نا تیس ہزار تیس کے آدمی کی رفتار الگ ہوتی ہے اکیلا آدمی اگر چلے تو الگ ہوتی ہے میں اگر اونٹ چلاؤں گا تو وہ جو چار دن میں سفر کریں گے میں ایک دن میں کر لوں گا میں پکڑ لوں گا تو کچھ لوگ جو تھے وہ اس طرح پر بھی رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کو چلایا اور راستے پر گزر ہوا مقامی ہجر جسے مدائن سالح بھی کہتے ہیں آپ مدین منور سے اگر تبو کی طرف جائیں تو یہ سب چیزیں راستے میں آتی ہیں مقامی ہجر پہ جب پہنچے مدائن سالح میں پہنچے تو صحابہ نے جب پڑاؤ کیا تو فوری طور پر صحابہ نے وہاں جو پانی تھا پانی بھرا اور اس سے آٹا بنایا کسی نے کھانا بنایا کسی نے کچھ کیا حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لیٹ پہنچے جب حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے بھائی کیا کہ انہوں نے کہا حضور پڑاؤ کیا ہے اور کھانا وانا پکا رہے کہ تمہیں نہیں پتا ابا تعلوم اماؤ تو آداب یہ تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا آزاد اترا ہے تم اللہ کے عذاب کی جگہ پہ بیٹھ رہے ہو عجیب بات بھی یہاں اللہ کا عذاب آئے وہاں سے آدمی کو جلدی جلدی جانا چاہیے اور حکم دیا کہ جو لوگوں نے کھانا بنایا ہے آٹا بنایا ہے جو کچھ بنایا اپنے جانوروں کو کھلا دو کوئی عذاب والی چیز استعمال نہ کرے جس موزے پر عذاب آ جائے اس کا پانی اس کا مقام استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو عذاب کی جگہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پر بھی آ جائے تو سب جانوروں کو کھلا دیا گیا آگے چلے جب اس مقام سے نکل گئے تو صاحب نے کہا سلام اللہ علیہ وسلم انتنا ماہ ہمارے پاس تو پانی نہیں اور تیس ہزار گلش کرے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کہ کیا اللہ یا اللہ آپ ہمیں پانی کنائے ہمارے پاس تو پانی نہیں صحابا کہ ولہ آئین صحاوت ہم نے آسمان پہ کوئی بادل کا ٹکڑا بھی نہیں دیکھا تھا لیکن ابھی حضور نے ہاتھ نیچے بھی نہیں گرائے تھے کہ بادل گھر کے آ اور بارش شروع ہو گئی ہم نے پانی پیا جانوروں کو پلایا برتنوں میں بھرا غسل کیا اتنا پانی اور خدا کی شان صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جب ہم سب لے کے چلے تو جتنے علاقے میں ہمارا وہ تیس ہزار کا لشکر تھا صرف وہی بارش تھی ادھر ادھر اور کسی جگہ ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں تھا یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسابی وسلم تسریم کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے ابا خیسما جو گیا باغ میں تو اپنی بیوی اور پھل اور پھر خیال آیا کہ یا ابا خیسما کمال ہے تم تو آج کھجوروں کے سائے میں ٹھنڈا پانی نوجوان بیوی یہ راحتیں اور مزے لوٹ رہے ہو اور اللہ کا نبی یہ شدت کی حرارت میں دشمن کے مقابلے پہ جا رہا یہ کیسے وہی وہ نے اپنے بیوی سے کہا کہ میرے غلام سے کہو کہ سواری تیار کرے سامان تیار کر لے آؤ میں اب اندر آنا بھی نہیں چاہتا رہا اللہ وہیں سے سواری پہ بیٹھا اور سواری دوڑائی اب جناب جب دور سے آتا ہوا لوگوں نے دیکھا تو کوئی سوار ہے حضور نے فرمایا کن ابا خیشما خدا کرے ابا خیشما ہی تھوڑی دیر گزری تو ابا خیشما کہاس اللہ میں آپ نے کہا نماز آتا خطوں نے کہا تر کوئی ازر بھی لیکن بس میں ابھی جاتا ہوں اور ابھی جاتا ہوں اور ابھی جاتا ہوں, ابھی جاتا ہوں، آپ نے فرمایا اچھا آپ تم آ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطی کو معاف کر لی طرح سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں خدا کی قدرت ہے ان کی اونٹنی جو تھی وہ بیمار ہو گئی وہ چلنے میں پیچھے رہ گی کافلا آگے نکل گیا ابو ذر پیچھے رہ گی. اب کچھ لوگ منافقین ساتھ بھی تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہا دیکھا ابھی زر کے دل میں بھی کوئی کھوٹ تھا اسی لیے تو گیا نا ورنہ آنا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو ان خیرن اگر اس کے دل میں بھلائی ہے تو آ جائے اور اگر اس کے دل میں بھلائی نہیں ہے تو اللہ حکوم اللہ پھر اللہ نے اس سے بھی یاد دی اچھا ایک آدمی کے دل میں ہمارے لیے خیر بھی نہ ہو تو ہمارے ساتھ ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا اس سے تو بہتر رہ گئے وہ نہ ہو ہمارے ساتھ حضرت ابھی کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی اونٹنی کو چلانے کی چلانے کی لیکن میری اونٹنی اتنی بیمار اتنی بہادر تھی کہ نہیں چل تو حضرت عبادر رضی اللہ تعالی عنہ تعلیماتے ہیں کہ میں جناب حیران ہو گیا کیا کروں پھر میں نے اپنے اونٹنی کو چھوڑ دیا سامان سامان بھی جتنا چھوڑا کر سکتا تھا وہ ملی سا لے لیا اور پیدل میں نے نہیں اب قافلے کو چھوڑتا نہیں ہوں پیدل چلتا ہوں موت آ گئی تو اللہ کی مرضی اب قافلہ تیس ہزار اونٹوں پہ جا رہے ہیں اور ابھی اب ادھر پیچھے اکیلا پیدل جا رہا ہے اچھا وہ تو رات کو دن پڑاؤ بھی کرتے ہیں آرام بھی کرتے لیکن ابھی اب تر کوئی آرام نہیں کر رہا جلد چل رہا ہے کافی دیر کے بعد ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تشریف فرما تھے تو دور سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا اب ہر آدمی اپنی رائے دے رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے یار فلاں بندہ لگتا ہے کوئی کہتا ہے فلاں بندہ لگتا ہے حضور نے فرمایا کن عبا خدا کرے کہ تھوڑی دیر گزری قدم دے ذرن حضر ابھی سر آ گیا تو فرمایا کیا ہو گیا نے کہا رسول اللہ میری تو اونٹنی بیمار ہو گئی آخر میں نے اونٹنی چھوڑ دی عدور سلح سن نے فرمایا یمشی وح بھائی امو تو وحدہ ابو <وَحْدًا> ذر میرا ایسا ہے کہ چلتا بھی اکیلا ہے جب موت آئے گی تب بھی اکیلا ہوگا اور جب قبر سے اٹھے گا تب بھی اکیلا ہوگا یہ تو ہے ادیبات کیونکہ حضرت ابھی ذر جو تھے نا یہ بڑے زاہد آدمی تھے اتنا آدمی تھے کہ یہ یعنی اپنے اج کے اعتبار سے یہ دوسرا کپڑا رکھنے کے بھی قائل نہیں تھے اکثر یہ کہتے ہیں دوسرا جوڑا ہرا بس جو پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے بس اچھا ابھی کھانا بچ گیا ہے کل کے لیے رکھو کیا دئیے بھی حرام ہے بھائی گھر میں کم سے کم خرچہ تو رکھ لیں ایک مہینوں کہ دیئے رکھنا بھی حرام ہے بس جو اللہ نے دیا ہے کھا لو باقی خیرات کر دو کل کا دیکھا جائے گا اسی لیے حضرت ابھی زر ادی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اتحاد اور زہد اور تقوی کو دیکھ کر حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں منت کی انہوں نے کہا حضرت ابھی سر آپ کے ساتھ کوئی نہیں گدارہ کر سکتا اور آپ اصابی رسول ہیں آپ کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا مہربانی کریں آپ مدینے سے باہر رہیں ہیں آپ کے فتوے پر نہیں چل سکتی دنیا حضرت عثمان نے معافی مانگی اور حضرت ابھی زر جو تھے ربضہ میں چلے گئے مدینہ منورہ سے دور چلے گئے اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھو اب ہم اکیلے ہیں اور میرے نبی نے کہا تھا کہ یمشی وح دہ وہ تو وہ میں نے مرنا بھی شاید اکیلا ہے اسی لیے اب مدینہ چھوڑ کے ربزہ میں آ گیا ہوں جب میں مر جاؤں تو تم مجھے اسلو وسل تو دے نہیں سکتی اکیلی عورت کیا کرو گی ایک چھوٹا غلام ہے میری چار پائی گھسیٹ کے اب جو ہے سڑک پہ رکھ دینا طریق راستے پہ رکھ دینا کوئی گزرے گا تو جنادہ پڑھ لے گا تو کوئی جنگل کے جانور کھا جائیں گے چھوڑ ٹھیک خدا کی قدرت ابھی تر فوت ہو گئے فوت ہو گئے اب اکیلے ایک بیوی ہے بوڑھی اور ایک چھوٹا سا غلام ہے بیچارہ اس کے بعد ہے نا انہوں نے جو کچھ ان سے بن پڑا غسل کیا اس کے بعد جنادہ کا فنک وغیرہ پہنایا اور سڑک پہ لا کے رکھ دیا کیا کرے وہاں کوئی مسلمان ہی نہیں جنادہ پڑے کون قبر کھودے تھوڑی دیر ہی ابھی گزری تھی کہ حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی جلیل قدر قافلہ لے کے گزرے دیکھا کہ راستے پہ نے کا من آتا تھا حضرت عبد اللہ رونے لگے سمے رسول اللہ صلی اللہ تو ان نے کہا خدا کی قسم میں نے حضور سے سنا تھا حضرت ابیزر کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اکیلا رہتا ہے اکیلا مرے گا اکیلا اٹھے گا اللہ کے نبی کا فرمان سادہ کا رسول اللہ تو حضرت عبداللہ مسود نے قافلہ روکا خبر تیار ہوئی جنازہ پڑا اور ابھی زر عزی اللہ تعالی عنہ کو بڑے شان اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا تو حضور کی وہ بات جو آپ نے غزل تبوک کے موقع پر فرمائی تھی ہو سچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں پہنچے تو تبوک کے ساتھ ہی قریب میں ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو ایلہ حضور نے حکم دیا خالد کو کیا ان پہ چڑھائی کرو خالد نے چڑھائی کی انہوں نے کہا جی ہم جزیا دیتے ہیں ہم لڑتے نہیں وہ جزیا دینے تھے راضی اس کے بعد حضور نے فرمایا خالد قریب اور قبیلہ ہے دو الجندل اور ان کا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے اکیئی در اکی در دومت الجند جو ہے وہ شکار کا بڑا رسی اور اس کو زیادہ عادت ہے کہ وہ بکر وحش ایک تو گائے ہوتی ہے نہیں جو ہمارے یہاں اپنے گھروں میں ایک ہوتی ہے گائے جسے ہم کہتے ہیں جنگلی گائے عرب اس کو کہتے ہیں بقر وحش بعد لوگ اسے نیل گائے بھی کہتے ہیں اس کا بڑا وہ شکار کا عادی ہے تم جاؤ گے دیکھو کہ شکار میں کہیں نہ کہیں تمہیں مل جائے گا تو حضرت خالد اپنے سپاہی لے کے بڑھے دومت الجندل والوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہم پر حملہ ہونے والا ان کا بڑا قلعہ تھا وہ میں ہو گیا اب قلعے کی چھت پہ کھڑا ہے وہ قیدر اپنی بیوی کے ساتھ جو ان کا بادشاہ تھا خدا کی قدرت دیکھو کہ بیس پچیس نیل گائے بکر واہ جو ہے نا جی بیس پچیس کا ربڑ پورے کا پورا آ رہا ہے اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے اسی اس طرح قریب ہوتا جا رہا ہے ان کا وہ حصن ہے حضرت خاص دور کھڑے دیکھ رہے ہیں انہیں کہا صادقہ رسول حضور نے سچ دی بکر واش تو آ گئی لیکن وہ شکاری تو ابھی تک نہیں نکلے تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ وہ کہتا دیکھو آج تک تم نے نیل گائے کو کبھی نہیں جانے دیا اتنی نیل گائے جا رہی ہوں بھلا کوئی صبر کرتا ہے کہا سبر کی بات نہیں ہے اب ان کو شکار کرنے جائے خطرہ کہیں خود شکار نہ ہو جائے تو اس نے کہا کوئی نہیں ایسی بات تو کوئی تو بالکل آپ کے قلعے کے قریب جا رہے ہیں ان کو شکار کر دیں کتنی دیر لگے کہ شکار کرو پھر اندر آ جاؤ میں نے کہا ہاں یہ بات تو وہ جناب اترا اس کا بھائی تھا حسان وہ بھی اترا اور حسان اس وقت ایک ایسے لباس میں تھا کہ اس زمانے میں ریشموں کے مخاب کا لباس تھا اور سونے کی تاروں کا اس پہ کام ہوا اب اس نے جب نیل گائے اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ نیل گائے کے قریب آ تو نیل گائے اور ہٹنے لگی وہ اور آگے جائیں وہ اور پیچھے جائیں وہ اور آگے جائیں وہ اور پیچھے جائیں اس جگہ پر وہ نیل گائے ان کو لے آئی جہاں خالد کھڑے وہ تو اب شکار میں اندے ہو گیا آ گئے پیچھے دھن میں آ گئے تو خالد نے حملہ کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ حسان قتل ہو گیا اس کا بھائی اور وہ قیدر تھا وہ قیدر تھا متندر وہ گرفتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیا گیا نے کہا یا رسول اللہ جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا بہرحال میں جزیا دینے پہ راضی راضو نا اب تم کہتی ہو تمہاری بات کون مانتا ہے کہا حضور نہیں بہرحال میں اپنی قوم کا سردار ہوں میری بات جو ہے قوم نہیں ٹال سکتی میں جو فیصلہ کروں گا میری قوم وہی قبول کرتی. تو اس کی قوم نے بھی قبول کر لیا اور دومت الجندل جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے زیر نگی آ گئی اب صحابہ حیران ہو کر حسان کے لباس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا قیمتی لباس ان نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نا گریشم کے لباس ہو اور سونے کی باریک تاروں سے اس پر کام کیا جائے تو حضور نے فرمایا جنت خیر منہا میں کیا دیکھ رہے ہوں میرے ساتھ جو صحابی فوت ہو گئے نا ان کے جنت میں جو ناک صاف کرنے کے روبال ہے نا وہ بھی اس سے کروڑ درجے بیچتے رہے ہیں کیا دیکھ کیا رہے یہ معمولی چیز ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بھیجا ہر قل روم کو اور اس نے اس میں آپ نے لکھا ہرک الروم کو کہم حضور نے خط لکھا ہرقل کو جب خط پہنچا خط پڑھا خط پڑھنے کے بعد جو کہ کل جو ہے وہ صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ تورات و انجیل کا عالم بھی تھا اس نے اپنی قوم کو بلایا اپنے روسا کو بلایا اپنے جرنلز کو بلایا اپنے رہبان, احبار کو بلایا اس نے کہا دیکھو ایک خط آیا ہے انہوں نے کہا تو پھر تم انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ میں تورات و انجیل کا عالم ہوں نے کہا کیا کہ. پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس خط کا جواب دیتے ہیں اور کوئی ایسا ذہین آدمی چنو کہ جو مذہب نسلانعیت پر بھی پکا ہو لیکن ہو بھی ارب رومی نہ ہو ارب اور عربی زبان پر بھی اس کو پورا پورا عبور ہو ایسا آدمی ہونا چاہیے اگر ایسا کوئی آدمی مل جائے تو اس کو میں بھیجتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تو ایک شخص تھا تنوقی رجول شاپ اور بڑا خوبصورت بڑا جمال اور انتہا درجے کا ذہین آدمی تھا اور اپنے مذہب پر بھی پختہ تھا اس کو ہی نے بلایا اس نے کہا کہ دیکھو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت میں جاؤ میرے سلام کہو میرا خط لے جاؤ اور تین نشانیوں پر خصوصی توجہ دینی ہے کہ سب سے پہلے ایک یہ یاد رکھنا کہ حضور تم سے جو آپ نے مجھے خط بھیجا ہے اس رسالے کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں کہ میں نے جو خط بھیج دیا تھا اس کا کیا جواب ہے اور دوسری بات دوسری بات یہ پتا کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس گفتگو میں کوئی رات کا ذکر کرتے ہیں رات کے بارے میں کچھ تو اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے دو کندھوں کے درمیان میں ایک محر ہے نبوت کی نشانی ہے یہ تین چیزوں کو دیکھنا ہے اگر یہ تین چیزیں مل جائیں تو انہوں نبی وہ سچا نبی اور اگر یہ تین چیزیں نہ ملیں تو پھر وہ نبی نہیں ہے پھر ہم مقابلہ کریں کہا ٹھیک تو تنوخی جو تھا وہ ہیرا کا قتل لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی ملاقات کی بڑا لمبا واقعہ بڑا حضور کی خدمت میں وہ حاضر جمع آ کے وہ بیٹھا تو حضور نے سب سے پہلے وہ سوال کیا آپ نے فرمایا کہ تنوقی مافا کلبیری سال تھی تمہارے بادشاہ نے میرے خط کے بارے میں کیا کیا تنوخی نے کہا ہاں بادشاہ نے کہا تھا دیکھنا کہ یہ بات پوچھیں گے پہلی نشانی تو کھری ہو گئی تو اس نے کہا ام سا کہ رسو رسول اللہ نے کہا حضور خط آپ کرنے لے دیا عزت کے ساتھ رکھا عزت کے ساتھ پڑھا ہے مجھے بھیجا ہے جواب دیا ہے حضور نے فرمایا بھلا کن مزہ فارس و مزہ اللہ آپ نے فرمایا لیکن فارس کے بادشاہ نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ نے اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا لیکن تمہارے بادشاہ نے ام س کہا ف اللہ ملکہو. تمہارے بادشاہ نے میرے خط کا احترام کیا ہے اللہ اس کے ملک کو باقی رکھے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور آپ نے ہمارے بادشاہ کو جو دعوت دی ہے نا اس میں لکھا ہے کہ جنت والارض کہ میں تمہیں ایسی جنت کی طرف بلاتا ہوں جس کا ارض جو ہے یہ آسمان و زمین کو بچھائے تو اس کا ارض بنے گا اگر اتنی بڑی جنت ہے تو پھر آسمان زمین کی طرف جائیں گے آئے کدھر حضور نے فرمایا کہ تنوخی اب یہ بتاؤ اس وقت کیا ہے جی دن ہے اور پھر نے آئین لائی رات کی طرح کہا ہیراک نے کہا تھا کہ حضور رات کا ذکر کریں گے یہ دوسری نشانی بھی تو پوری ہو گئی اس نے ہیراکل کا خط دے دیا اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن آپ کی خدمت میں رہ جاؤں آپ نے کہا کوئی بات نہیں کیونکہ اب تنوخی یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ میں کیسے جرت کروں کہ حضور سے کہوں کہ بھی کپڑا آپ اتارے میں وہ مہر دیکھنا چاہتا ہوں کاسد ہوں میں کیسے کہہ سکتا ہوں ایک دن رہا دو دن رہا تین دن رہا تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا تنوخی دہ رہاؤ کتنے دن رہو گے بھئی تم کاسد ہو بادشاہ کا پیغام لے کے آئے ہو تو جا کر جواب نہیں دینا بادشاہ کو انہوں نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن آپ نے یہ مہر دیکھنا چاہتے ہیں چلو یہ دیکھا آپ نے کپڑا نیچے کر دیا اٹھا اور دیکھا مہر کو جب تو اس نے کہا کہ بھائی سادہ کہا کل میرے بادشاہ نے کہا تو ٹھیک تھا یہ تینوں نشانییں مل گئی انہوں نے کہا حضور اب میں جاتا ہوں انورا اچھا جاؤ ان میں اچھا اتنی علامات دیکھنے کے بعد تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو دیکھا حضور ح دل میں صداقت تو آپ کی آ چکی ہے لیکن اتنی من رومی آخر میں ایک قوم کا آدمی ہوں جب تک میری قوم فیصلہ نہ کرے میں اکیلا فیصلہ نہیں کرتا ٹھیک ہے جی واپس آ گیا ہیرکل کو آگے بتایا ہیرکل نے کہا اللہ نبی خدا کی قسم وہ اللہ کا نبی ہیر نے اب سارے جرنل سارے بڑے بڑے امائدین بدنی سول فوجی سب کو بلایا اس نے کہا دیکھو بات سنی اگر میری بات مانتے ہو تو تین باتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک بات مانو انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اب سب مسلمان ہو جائیں کہ انہوں نے کہا جب وہ اللہ کا سچا نبی ہے سب نشانیاں مل گئی ہیں کوئی دیکھ ہم تو الادو انجیل پڑھنے والے لوگ ہیں ہم جانتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا تھا وہ آ گیا انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم اسلام تو نہیں اس نے کہا اچھا بات سنو اگر اسلام تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر جزیا دے دو مسلمانوں کے بعد گزار بن جاؤ جزیا دو اور مسلمانوں سے سلو کرو انہوں نے کہا کمال ہے رک ساری دنیا ہمیں جزیا دیتی ہے ہم سپر پاور ہیں اب ہم مسلمانوں کو جیتیا دیں ٹھیک ہے اسے یہ تو ممکن نہیں تو انہوں نے کہا اچھا اب تیسری بات یہ ہے اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانتے ہو تو پھر میری ایک تیسری بات مانو انہوں نے کہا وہ کیا انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ لاتوقات لو ہو اس کے ساتھ جنگ نہ کرو احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر 28 سماعت فرمائیں